قومِ لوت کی تباہ کاریاں رسالے میں حدیث نمبر چار سو کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت لکھی ہے اللہ عز و جل محبوب دانۂ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے بے شک روز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و صحبی ہی وبارہ کے وسلم چل کے ناظرین قرآن قصے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے آج میں آپ کو تباہ ہونے والی چند بستیوں کے قرآن قصے عرض کروں گا جو نافرمانی کے سبب سفر ہستی سے مٹا دی گئی سب سے پہلے قوم لوت کی تباہی کے تعلق سے کچھ عرض کرتا ہوں یہ شہر ہے سدوم یہ جی ملک شام کے صوبہ ہیمس کا ایک مشہور شہر ہے حضرت لوت علیہ السلام کا شہر ہی حضرت لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے شہر صدوم کی طرف آپ نبی ہوئے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علا نبی نام علیہ سلاۃ السلام کی دعا کی برکت سے آپ کو نبوت عطا ہوئی شہر صدوم کی بستیاں آباد اور نہایت سر سبز و شاداب تھی پانچ بستیوں میں سب سے بڑی بستی تھی کل آبادی چار لاکھ کی تھی طرح طرح کے اناج قسم قسم کے پھل میوے یعنی فروٹس پھل بکثرت تھے شہر کی خوشحالی لوگ مہمان بن کر آبادی میں کرتے اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت تنگ ہوئے تو مہمانوں کو روکنے اور بگانے کی صورت انہوں نے شیطان رعین کے مشورے سے یہ کی کہ جب تمہاری بستی میں کوئی مہمان آئے تو زبردستی اس کے ساتھ گندا کام کرو اور سب سے پہلے معذلہ شیطان اس کا مفحول بنا حضرت سیدنا لوت علا نبی جینا علی سلاد وسلام نے ان لوگوں کو اس گندے کام سے منع کیا اور آپ نے نصیحت فرمائی جسے پارا آرٹ سورہ آر آف آیت نمبر اسی اور اکیاسی میں بیان کیا گیا ارشاد ہوتا ہے کم بام دن شہ ملن تم قو مسری فون ترجمۂ کندولی مان جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا وہ بھی حیا کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی تم تو مردوں کے پاس شہو سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر بلکہ تم لوگ ہر سے گزر گئے حضرت سینا لوت علا نبی جنا ولی سلاط السلام کے اس بیان کو سن کر قوم نے نہایت دے اور بے حیائی کے ساتھ کیا کہا قرآن کی زبانی سنی اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیز کی چاہتے ہیں جب کوملود کی سرکشی اور خصلت بد فعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک کا مطالعہ کا آذاب آیا کوملود کی تباہ کاریاں جو امیر اللہ سنت کا رسالہ ہے اس میں لکھا ہے کہ سید الملائکہ کا جبریل عمی علی صلاح السلام چند فرشتوں کے ہمراہ امرد حسین یعنی خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت سیدنا لوت علاء نبی جینا ولی والسلام کے پاس پہنچے ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت سیدنا لوت علا نبی علیہ صلاط والسلام نہایت مشوش یعنی فکر مند ہوئے تھوڑی دیر کے بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت سینا لوت علاء نبی ہنا علیہ سلاط وسلام کے مکان علی شان کا محاصرہ کر لیا گھیرا کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر لگے حضرت سینا لوت علا نبی ہنا علیہ سلاط و نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے آپ کو متفقیر اور رنجیدہ دیکھ کر حضرت سینا جبریل علی سلاط والسلام اسلام نے کہا یا نبی اللہ اب غمگین نہ ہوں ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اتریں آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا چنانچی حضرت سعین لوت علا نبی ہین علی سولات السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے پھر حضرت سعینہ جبریل علی سولاۃ السلام اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہو اور کچھ اوپر جا کر بستیوں کو زمین پر پلٹ دی پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا می برسا کہ قوم لوت کی لاشوں کے بھی پرخ اڑ گئے این اس وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا حضرت سعین لوت علا نبی ہینا ولی سلاط وسلام کی ایک بیوی جس کا نام واعلہ تھا جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا ہائ میری قوم یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی پھر عذاب لاہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی پر آٹھ سورت الآراف کی آج نمبر تراسی اور چوراسی میں ارشاد رقب الجن ہوتا ہے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 جو اس پتھر سے ہلاک ہوا تفصیلی معلومات کے لیے قوم لوت کی تباہ کاریاں رسالہ پڑھ لیجیے حضرت سیدنا لوت علا نبی جینا بڑی ہی سولات کی قوم اپنی بدکاریوں کی بنا پر تباہ و برباد ہو گئی اور شدید عذاب کا شکار ہوئی حضرت سیدنا صالح اللہ نبی جینا و علیہ سلاۃ وسلام کا واقعہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے آپ قوم فمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے آپ نے ایمان کی دعوت دی تو سرکش قوم نے معزہ طلب کیا تو ان کی فرمائش پر معزہ آپ نے اللہ کی حکم سے ظاہر کیا کہ پہاڑ کی چٹان سے ایک گا بھن یعنی حاملہ اونٹنی نکلی بڑی خوبصورت ہر قسم کے ایب سے پاک تھی چٹان پھٹی ایک خوبصورت بلند اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ جنا اب وہ میدانوں کے میں چرتی پھرتی تھی تو برال اس قوم کے لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور پھر کیا کہا صالح ہم پر لے رہا ہو جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو تو ان پر زلزلے کا عذاب آیا پارا آر سور آر آپ کی آئی نمبر اٹھہتر میں ارشاد ہوتا ہے تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں ادھے رہ گئے تو صالح نے ان سے منہ پھیرا ایک زبردست چنگار خوفناک آواز آئی پھر زلزلہ آیا اور پوری آبادی تما برباد ہو گئی اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گیا حضرت سیدنا صالح علی نبی جناب علیہ سلاۃ وسلام نے اس بتی کو چھوڑتے ہوئے لاشوں سے یہ فرمایا یا قومی سیونٹی نائن مناسب اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خاؤ کے قرضی یعنی پسند کرنے والے ہی نہیں تو پوری قوم کون سی قوم قوم سمود اللہ کے نبی کی نافرمانی اور اونٹنی کا قتل کیا تو عذاب الہی کا شکار ہو گئے اور آج قوم سمود کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہ رہا چل کے ناظرین عبرت کی جا ہے تماشا نہیں قوم آگ یہ بھی قوم دنیا میں آئی مقام احقاف میں تھی عمان اور حضرت موت کے درمیان ریگستان یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال اور بد کردار تھے حضرت سینا ہود علی نبی جینا علیہ سلاۃ وسلام ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تو قوم نے تکمر کیا سرکشی کی اللہ کے نبی کو چھٹلایا بار بار اللہ کے نبی نے ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈرایا مگر شریر قوم نے نہایت بے باقی اور غستاخی کے ساتھ حضرت سعید محود علا نبی شناب علی صلاح و سلام سی کہہ دیا آٹھ سورے آر کے کیا نمبر ستر جنا کانا بد آنا بیماں کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجے اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہوئیں تین سال تک بارش نہیں ہوئی ہر طرف بہت خشک سالی یہ لوگ اناج کے دانے دانے کے طرف گئے اور اس زمانے میں دستور تھا کوئی بلا آتی مصیبت آتی تو مکے میں جا کر دعا کرتے تھے خانہ کعبہ میں جا کر دعا مانگتے تھے اس قوم کا ایک شخص محفد بن ساگ یہ مومن تھے اور میں سے اپنے ایمان کو چھپائے ہو گئے تھے جب لوگوں نے کابے معزمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرسد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہوا تڑپ کر کہا میری قوم تم لاکھ دعائیں مانگو خدا کی قسم پانی نہیں مرسے گا جب تک تم اللہ کے نبی حضرت حود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ جب انہوں نے حضرت مرسد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کیا تو قوم عاد کے شریر انہیں نے مار پیٹ کر الگ کر دیا دعائیں مانگنے لگے اللہ تعالیٰ نے تین بادل بھیجے ایک سفید ایک سرخ اور ایک سیاہ آسمان سے آواز آئی اے قوم عاد تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان تین بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو لوگوں نے کالے بادل کو پسند کیا یہ سمجھتے تھے خوب بارش برسے کے کالے بادل سے یہ کالا بادل قوم آگ کی آبادیوں کی طرف چلا لوگ بہت خوش ہوئے حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم دیکھ لو آزاد اللہی بادل کی صورت میں بڑھ رہا ہے مگر قوم کے گساخوں نے نبی کو جھٹلایا کہا کہاں کا عذاب کہا کیسا عذاب یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے یہ بادل بڑھتا رہا ایک تیز آندھی چلی اس قدر شدید کہ اونٹ اپنے سوار سمیت اڑ کر جانے لگے درخت جو اکھاڑنے لگے ان لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں جا کر دروازے بند کر لیے مگر آندھی کے جھونکے دروازے اکھاڑ کر لے گئے اور عمارتوں کو جنجوڑ کر ان کی اینڈ سے اینڈ بجا دی مسلسل سات رات اور آٹھ دن یہ آندھی چلتی رہی قوم عاد کا ایک ایک فرد مر کر موت کے کھاٹ اتر گیا جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم عاد کی لاشیں زمین پر ایسے بکھری پڑی تھیں جیسے کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہو اللہ تعالی کی قدرت کالے رنگ کے پرندوں کے غول آئے انہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا حضرت سیدنا ہود البی و علیہ سلاۃ وسلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنوں کو لے کر مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور آخری زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے تو قوم عاد بڑی طاقتور قداور قوم تھی خوشحالی بھی تھی لہلحاتی کھیتیاں ہرے بڑے باغات پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے الگ الگ محلات تعمیر کیے اپنی کثرت پر بڑا نہ طاقت پر بڑا اعتماد ہے، اپنے مال اور سامان عیش و عشرت پر بڑا نہ مگر کفر بد بدکاری کی نحوست میں انہیں اللہ تعالی کے قہر میں وہ کر دیا اور پوری آبادی کو آندھی نے جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا اور سفر ہستی سے مٹا دیا قبروں کا بھی نشان نہیں تو وہ نادان جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ غور کریں اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا پارا انتیس سورحا کا ارشاد ہوتا ہے ولمک تافی کا تو بلخوا بہت سی بستیا اپنی بدکاریوں اور بد کی وجہ سے ہلا کو برباد کر دی گئی عبرت کی جاہے تماشا نہیں مدنچل کے ناظرین کو میں بھی ایک سفر ہستی میں مرقوم تھی مگر مٹا دی گئی سن آ شہر اور ملک یمن سنگا سے چھ میل کی دوری پر واقع تھے اور بہت وہ موت دل موسم تھا باغات کثیر تھے اتنے کثیر باغات تھے اگر کوئی سر پر ٹوکرا رکھ کر یہاں سے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا خوشحال امن و سکون آرام چین نعمتیں خوشحالی مگر یہ قوم سرکش ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے تیرہ نبیوں کو بھیجا علیم و والسلام ان نبیوں نے خدا کی نعمتیں یاد دلائیں عذاب الہی سے ڈرایا مگر اس قوم صلاح کے سرکشوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اس قوم کا سردار جس کا نام تھا حماد اتنا متکبر سرکش تھا اس کا لڑکا مر گیا تو اب اللہ اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور کفر کا اعلان کیا اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دی جو کفر سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا اللہ تعالی کے نبیوں سے نہایت بے ادبی کے ساتھ کہتا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں وہ ہماری نعمتوں کو چھین لے جب ان کی نافرمانیاں بہت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا باغات اموال مکانہ سب غرق ہو گئے فنا ہو گئے اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی یہ قوم تباہ برماد ہو گئی پارا بائی سورہ سبا کی آئے نمبر پندرہ تا سترہ میں اس کا بیان ہے ترجمے کنزلیمان بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی دو باغ دہنے اور بائیں اپنے رب کا رزق کھا اور اس کا شکر ادا کرو پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا احلا یعنی سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے وہ دو باغوں نے بدل دیے جن میں بکتا یعنی بد مزہ نیوا اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیری ہم نے یہ بدلا دیا ان کی ناشکری کی سزا اور ہم کسے سزا دیتے ہیں اسی کو جو ناشکرا ہے تو میں سب پر عذاب کیوں آیا ناشکری کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے کفر کی وجہ سے اور سیلاب نے آ کر سب تباہ پر برباد کر دیا اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے نہ نہیں کرنی چاہیے دینی معاملات میں اپنے سے بہتر کو دیکھیے دنیاوی معاملات میں اپنے سے بدتر کو دیکھے نیچے والے کو دیکھے نا تاکہ وہ شکر کا احساس پیدا ہو اوپر والے کو دیکھیں گے تو پھر تو کچھ شکوہ پیدا ہوگا ہاں دینی معاملات میں اوپر والے کو دیکھے نا کہ وہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تاج بھی پڑھتا ہے میں کیوں نہیں پڑھتا وہ نہ صرف اجتماع میں آتا ہے قافلے میں بھی سفر کرتا ہے نہ صرف وہ فرض علوم جانتا ہے بلکہ اور بہت ساری وہ کتب جانتا ہے نہ صرف وہ کنزو ایمان پڑھتا ہے بلکہ تفسیر خزائل الفان بھی پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں اللہ اکبر قوم نوخ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے اس نے بھی سرکشی کی حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اللہ تعالی کا پیغام اس قوم کو سنایا مگر بدنصیب لوگ ایمان نہ لائے اللہ کے نبی کی شان میں غصاخیاں کرتے ہیں اللہ کے نبی کو اذیت دیتے ہیں اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ کے نبی کو سدو کو کرتے ہیں اور اس قدر ایزا پہنچاتے ہیں کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیتے ہیں آپ کا مبارک گلا گھونٹتے ہیں آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یار میری قوم کو بخش دے ہدایت اثاف رویہ مجھے نہیں جانتے بوڑھوں باپ بچوں کو وسیعت کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام محض اللہ پرانے پاگل ہیں کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے ان کی باتوں پر دھیان نہ دے یہاں تک کہ ایک دن وہی آئی اے نو اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ان کے سوا دوسرے لوگ کبھی ہر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نہ امید ہوئے تو آپ نے قوم کے لیے ہلاکت کی دعا کی تو آپ نے اللہ کے حکم سے کشتی تیار کی ایک سو سال آپ نے لگائے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے ان درختوں کی لکڑیوں سے کشتی بنائی درخت تیار ہوئے سو سال میں اور ان درختوں کی لکڑیوں سے کشتی بنائی اسی گز لمبی پچاس گز چوڑی تین درجے اس کے اور اس میں درندے پرندے حشرات الارض وغیرہ اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے بلائی طبقے میں خود مومنین کے لیے جگہ بنائی یہ شاندار کشتی ایک سو برس کی مدت میں تیار ہو گئی مذاق اڑاتی اب جب طوفان آیا اس کا ذکر پارا بارہ سورہ ہُوت کی آج نمبر چھتیس سو انتالیس ہے اور طوفان کیسے آیا پارا بارہ سورہ ہود کی آج نمبر چالیس پڑی اور طوفان کس قدر تھا پانی کس قدر زیادہ تھا تفیانی کیسی تھی اس کا بیان پڑھیے پارہ ستائیس سورہ قمر کی آج نمبر گیارہ طوفان آ گیا ساری دنیا گھر کو پارہ بارہ سورہ ہود کی آئے نمبر بیالیس میں نشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزلیمان اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ ایسا طوفان تھا کہ اس کے موجیں پہاڑوں جیسی تھی اور علیہ السلام کی کشتی چلی جا رہی کوہ جودی پر پہنچی چھ ماہ تک کشتی نے چکر لگایا خانہ کابا کے پاس گزری خانہ کابا کے ساتھ چکر لگائے اور کوہ جودی پر ٹھہری جو کہ عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا تھا منافق تھا کفر کو چھپائے ہوئے تھا طوفان آیا تو اس نے اپنے کفر کو ظاہر کیا نو علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہونے کے لیے بلایا مگر یہ نہ بیٹھا اور آخر کار یہ بھی خرق ہو گیا پارا بارہ سورہ کی آیت نمبر بیالیس تینتالیس میں اس کا ذکر ہے ترجمے کمزولی مار اور نو نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا اے میرے بچے میرے ساتھ سوار ہو جا اور کاسروں کے ساتھ نہ ہو بولا اب میں کسی پہاڑ کی پنا لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے اور ان کے بیچ میں موج آرے آئی تو وہ ڈوبتے میں رہ گیا تو کنعان غرق ہو گیا پارا بارہ سورہ نمبر پینتالیس سا سینتالیس میں ہے ترجمہ کنزلی اور نوح نے اپنے رب کو پکارا عرض کی اے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا فرمایا اے نو وہ تیرے گھر والوں میں نہیں بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں تم اس سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تم اس سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تم مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں زیا کار ہو جاؤں دنیا بھر کے کفار غرق ہو گئے فلاں ہو گئے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے زمین جتنا پانی تو اس سے چشموں کی صورت میں نکلا تو ان پانیوں کو پی لے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے تھاچے پانی کٹنا شروع ہوا طوفان ختم ہوا اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم دیا پارا بارہ سوریہ کیج نمبر اڑتالیس ترجمے کندلی ایمان فرمایا گیا اے نو کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر بڑی عبرت کی بات ہے ساڑھے نو سو سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے نیکی کی دعوت دی مگر قوم نے تکلیف پہنچائی تانے دیے مستقفر اللہ گالیاں دی اور پھر آخر کار یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے حضرت سیدنا شعیب علا نبی نا ولی سلاۃ وسلام کی قوم اس نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی نافرمانی کی اور تباہ و برباد ہو کر رہ گئی سورہ ہود بارہو پارہ میں اس قوم کی ہلاکت کا بھی ذکر ملتا ہے ترجمہ کنزولی اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو کہا میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو بے شک میں تمہیں آسودہ حال یعنی مالدار و خوشحال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے اور اے میری قوم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو اور میں کچھ تم پر نگہ بان نہیں بولے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال جو چاہیں نہ کریں ہاں جی تمہیں بڑے عقل عقلمند چلو نو کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کا خلاف کرنے لگوں میں تو جہاں تک بنے سوارنا ہی چاہتا ہوں اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں اور اے میری قوم تمہیں میری ضد یہ نہ کموا دے یعنی برا کام کرا دے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نوہ کی قوم یا ہوت کی قوم یا سالے کی قوم پر اور لوت کی قوم تو کچھ تم سے دور نہیں اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے بولے ایشویب ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تمہارا کمبا ہوتا اور ہم نے تمہیں پتھراؤ کر دیا ہوتا اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہیں عزت نہیں کہا میری قوم کیا تم پر میرے کمبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال دیا بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے اور اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں اب جانا یعنی جاننا چاہتے ہو کس پر ہوتا ہے وہ اگر تو اسے رسوا کرے گا اور کون جھوٹا ہے اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور ظالموں کو چنگاڑ نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے ارے دور ہو مدن جیسے دور ہوئے سمود اس قوم کی ہلاکت کیسے ہوئی خزاں ارل میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ہبت ناک آواز سے کہا منہ تو سب مر جاؤ اس آواز کی دہشت سے ان کے دم نکل گئے اور سب مر گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کبھی دو امتیں ایک ہی عذاب میں مبتلا نہ کی گئیں بجوز حضرت شعیب و صالح علی السلام کی امتوں کی لیکن قوم صالح کو ان کے نیچے سے ہولناک آواز نے ہلاک کیا اور قوم شعیب کو اوپر سائی آپ نے دیکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ان کی نافرمانی کے سبب نبی کو جٹلانے کے سبب نبی کی شان میں غصاخی کرنے کے سبب نا تول میں کمی کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے ہم پر اپنا فضل فرمائے ہمارے گناہوں کے سبب ہماری پکڑ نہ فرمائے ہم بہت کمزور ہیں مدری چنل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھ اس نے رمضان عطا فرما دیا قرآن عطا فرما دیا اپنا محبوب عطا فرما دیا ہمت کیجیے گناہوں بری زندگی چھوڑ کر نیکی اختیار کیجیے نمازوں کا سلسلہ شروع کر دیجیے پچھلی نمازیں قزا ہوئی اس کو بھی ادا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجیے گناہوں کا سلسلہ ترک کیجیے آخرت کی تیاری کیجیے اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہم کیا کریں گے جب بندہ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے حدیث سے پاک میں ارشاد ہو آتا ہے وہ مینا ضمبی کم اللہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گنا کیا ہی نہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں فرمانیوں کے سبب کتنی قومیں ہلاک ہو گئیں برباد ہو گئی اجل لے نہ کسا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتے بھی ہارا ہر لے کے کیا کیا خطر سدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھا سارا جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے. مدی محل اپنا لیجئے اور سے پاک کا دامن تھام لیجئے سچی توبہ کر لیجیے اچھی صحبت اختیار کیجیے انشاءاللہ اللہ خیر خیر اور خیری خیر ہوگی انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرمائے ہمارا آخرت کا معاملہ بہتر فرمائے دنیا نظر قبر حشر سب جگہ ہمیں عافیت عافیت عافیت نصیب ہو جائے آمین آمین آمین امین صلی اللہ